وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للشائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا توعا أو كرها قالتا أتينا طائعين صدق الله العزيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل رفضتا من دسانی کہ افقہ قولی آمین یارب العالمین کہ نبی آپ ان سے کہیے کہ تم کفر کرتے ہو اس ہستی کا اس نے پیدا کیا زمین کو دو دنوں میں اور تم اس کا اس کے شریک ٹھہراتے ہو یہ ہے تمام جہانوں کا رب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کا نقشہ کھینچا ہے اس میں ہم جو چیز تخلیق کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق میں جو فرق کو بڑی اچھی طرح واضح کیا ہے ہم جب بھی کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے ایک نقشہ اپنے ذہن میں بناتے ہیں فلاں چیز بنانی گھر بنانا ہے کچھ, کپڑے سینے ہیں کوئی اور چیز تخلیق کرنی اس کے بعد ہم پھر اس کا مٹیریل اکٹھا کرتے ہیں. سامان اس کے بعد ہم جٹ جاتے ہیں کہ اس مٹیریل سے اپنے نقشے کے مطابق وہ چیز بنا لیں کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے نقشے کے مطابق بن جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مٹیریل کی جو مزاحمت ہوتی ہے مادے کی جو مزاحمت ہوتی ہے وہ غالب آ جاتی ہے ہماری قوت تخلیق کمزور پڑ جاتی ہے اور وہ چیز اس کے مطابق نہیں بن درزی سے کبھی کپڑا چھوٹا بھی ہو جاتا ہے کبھی لمبا بھی ہو جاتا ہے نقشے کے مطابق نہیں ہوتا کوئی اور چیز بنانے چلے تھے اور وہ کوئی اور چیز بن گئی ارادہ ہم نے کوئی اور کیا تھا اور چیز بن جاتی جبکہ اللہ تعالی کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہو. مادہ اللہ کے سامنے مزاحمت نہیں وہ جس طرح ہے اس طرح ہو ہے جو چیز بنانا چاہیے اسے ہے بن جا وہ بن جاتی اور اسے اس کے لیے مٹیریل کی بھی ضرورت کوئی نہیں وہ بدی ہے بدت ہی اس کو کہتے ہیں کہ جو وہ کام کرے جس کا کوئی مٹیریل قرآن و سنت میں موجود نہ اس کو کہتے بدا اس بندے نے کوئی نئی چیز ایجاد کر لی ہے قرآن و سنت میں اس کا کوئی سامان نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی جڑ نہیں ہے کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی اصل نہیں ہے یہ اس کی سیلف میڈ چیز ہے اس کو کہتے بدا اور وہ آدمی بدتی ہوتا اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا بدیر بدیر زمین و آسمان کو اس حالت میں بنانے والا کہ ان کی کوئی اصل اور بنیاد موجود نہیں وہ بدیع ہے بدت زمین و آسمان اللہ کی بدد ہے یہ نہیں کہ پہلے تھی اور پھر اس کو کوٹ کاٹ کے اور گرم کر کے تھوڑا سا بڑا کر دیا اس کو آسمان موجود تھا ایسا ہوتا نا بڑے ابو کے کپڑے چھوٹے کر کے بیٹے کو بنا دیے ہو جاتا ابو کی پینٹ کاٹ کے انڈر ویئر بن گیا بچے کا کسی چیزے کسی چیز کو کوئی شکل دے دی پہلے وہ مویشیوں کا کمرہ تھا بعد میں اس کو پینٹ وینٹ کر کے پلستر کر کے اپنے رہنے کے لیے بنا لیا اللہ تعالی نے کائنات اس طرح نہیں بنائی وہ بدیر سماواد والا زمین و آسمان کو عدم سے وجود دینے والا وہ پہلے کہیں بھی نہیں تھے نہ کہیں پتھر تھے اور اللہ نے جوڑا اور کہاں کہ اٹھاؤ اور اس طرح سے بنا دو اللہ تعالی کا صرف حکم چلتا ہے اور اس کا حکم ہی مٹیریل ہو جاتا ہے توانائی تو ہے ساری چیزیں جو بھی ہے توانائی تو کی شک میں اور اللہ کا کلمہ ہے کن وہ توانائی ہے تو پھر آگے چل کے مختلف روپ ہار لیتا کوئی زمین بن جاتی ہے کوئی چاند بن جاتا ہے کوئی سورج بن جاتا ہے لیکن یہ سارے اللہ کے حکم توانائی کنورٹ ہوئی ہے ان سوتوں اور عبدالسلام کو جو نوبل پرائز ملا تھا وہ اسی اس وقت تک جتنے بھی انرجی کے فارمولے تھے بندے نے ان سب کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کیا کہ آواز بھی ایک انرجی اور اس کے اندر طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ میں نے کن کہا اور سب کچھ بند کیا, تو اس نے یہ ثابت کیا کہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ چونکہ توانائی اور تو آپ کہتے ہیں کہ توانائی ہی مختلف شکلیں اختیار کر لیتی کوئلہ ہے, ہے آپ جلا کے اس سے توانائی آپ چلاتے ہیں گاڑی ٹیم کے وہ چلاتے ہیں, ٹیمر چلاتے ہیں. ہر چیز توانائی ہے آپ کو اس کو توانائی کی شکل دینا آ جائے پیٹرول کیا توانائی ہے ڈیزل کیا توانائی ہے؟ آپ اس کے مطابق انجن بنا لیتے ہیں ڈیزل توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کے مطابق آپ انجن بنا لیتے ہیں پیٹرول توانائی میں اور وقت آئے گا کہ یہ پانی بھی توانائی ہے. اور یہ پانی بھی گاڑیوں میں استعمال ہو کیا ہے نا آپ کی گاڑی کو وہ انجن کر دیا جائے جو ہائیڈروجن کو الگ کر لے تو کاربن ہی سے گاڑی چلتی تو اللہ کا کلمہ توانائی ہے انما امرونا لے شینا انہ کون پایا پوشاد فرمایا دو دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین بنا دی وجال افیہ من یا اوپر سے لنگر رکھ دی و بارک اور برکت عطا کر دی زمین کے اندر وہ قدر افیہ قواط حافی ایام چار دنوں میں اللہ تعالی نے پوری کائنات کے اندر تمام اسباب کو رکھ سوا اللہ تمام سوال کرنے والوں کے سوالوں کو پورا کرنے کے لیے تمام سوال کرنے والوں کی حاجت کے مطابق اللہ تعالی نے رکھ اس میں انسان بھی ہیں حیوانات بھی ہیں اور حشرات الارض بھی ہیں اور چیزیں اب یہاں بعض لوگوں نے کا سوا الدین کہ تمام مانگنے والوں کے, کے لیے برابر برابر اسی سے انہوں نے قرآن کا نظام ربوبیت پرویز صاحب نے برامد کیا اور اسی سے سوشلزم کہ جناب یہ سارے لوگ چاہے کوئی ڈاکٹر ہے چاہے کوئی جٹ ہے. ملنا اس کو برابر چاہیے چاہے کوئی اونٹ چلانے والا اور ایک جہاز چلانے والا ہے دونوں کو ایک جیسا ملنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے کہا سائلے اب یہ اللہ کی سنت رہی نہیں ان کی ذہنی اوپر اس میں تو اللہ تعالی نے کہا نا کہ حشرات الارض کو بھی اللہ نے ان کا بھی رزق اس میں رکھ دیا یعنی انسانوں حیوانوں کے لیے سب کے لیے سوال اللہ وہ سوال کرنے والی سمندر کی مچھلی ہو یا پتھر کا کیڑا ہو یا مسجد میں بیٹھا ہوا کوئی انسان سب کو اللہ تعالی نے ان کا زمین میں رکھ دیا کسی کا بھی آسمان سے لے کے جبرائیل نہیں آتا جس طرح کیڑا نکلتا ہے پرندہ گھر سے نکلتا ہے جا کے ڈھونڈتا ہے چون بھی جا کے ڈھونڈو رب کے لکھے کو تمہارا اس نے رکھا ہے گارنٹی دی اس نے کہ رکھا ہے اگر یہ نظام مساوات یہاں کہا جا رہا ہے تو پھر جانوروں میں ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ کوئی نہیں ہے چلو انسانوں میں تو گڑبڑ کر دی نا لوگوں نے پارٹیوں نے گڑبڑ کر دی سرمایہ کاروں نے کر دی جانوروں میں تو ابھی تک کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی نا وہ تو نیچرل سسٹم ہے وہاں کا وہاں تو بھی جنگلوں میں طاقت زما قانون دے نا وہاں کیوں نہیں یہ برابر وہاں بھی شیر کا اور خچر کا برابر ہونا چاہیے وہاں برابر ہی نہیں کا مطلب ہے کہ نیچر یہ نہیں تو زیادہ محنت کرے گا استعداد کے مطابق کما لے گا ایک آدمی چھ گھنٹے کام کرتا ہے ایک آدمی بارہ گھنٹے کام کرتا ہے ظاہر ہے فرق ہے تمستما تو تو پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اب یہاں ترتیب یہ بنی ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی اور آسمان بعد میں پیدا یہ ترتیب بیانی ہے ترتیب زمانی نہیں واقعہ ایسا نہیں ہوا بیان ایسا کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ قرآن میں بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا پہلے ذکر کیا زمین کا بعد میں کئی جگہ پہ زمین کا پہلے کیا آسمان کا بعد میں کیا موسیٰ علیہ اسلام کے قصے میں کسی چیز کو پہلے بیان کیا کسی چیز کو آگے چل کے بعد میں بیان کر دی اس جگہ اس بات والے کو پہلے بیان کر دیا وائز نزا ربو کا موسا انیت القمال جب تیرے رب نے موسا کو پکارا کہ جا ظالم قوم کی طرف بات یہاں سے شروع ہوئی کہیں بات شروع ہوتی ہے تو موسا کی تخلیق سے پہلے شروع ہوتی تو جب اللہ تعالیٰ نے بندے پر انعامات گنوانے ہوں تو زمین کو پہلے ذکر کر لیے کہ اس کے ساتھ ہمارا پالا پڑتا ہے رات دن ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. زمین کا ذکر کرتے ہیں. اور جہاں اپنی عظمت اور جلال بیان کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں آسمان کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمیشہ سے لیے آسمان ایک چیلنج رہا ہے طوفان آسمان سے آ رہا ہے عذاب آسمان سے آ رہا ہے بارش آسمان سے آ رہی ہے بجلی آسمان سے آ رہی ہے تو بندے کے لیے بڑا ڈراوے کا سامان ہوتا تھا تو جہاں اپنی عظمت اور جلال بیان کرنا ہوتا ہے تو آسمان کی طرف ریفر کرتا ہے کس نے بنایا اس کو جس سے تم ڈرتے ہو اور جہاں انعامات گنوانے ہوتے نعمتیں گنوانی ہوتے وہاں زمین کا ذکر کرتا افرآ تما تخرسم تزرا تم الما اللہ تشربون افرآ تمار اللہ پھر زمین کی چیزوں کا ذکر کرتا اللہ تعالی اپنے ایسا نام جب دلانے پھر وہ مستوی ہوا جو اب یہ جو لفظ استوا ہے یہ قرآن حکیم میں اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کے لیے استعمال ہوا اور رحمان کہیں بھی نہیں فرما فرمایا کہ کاش عرش پر بیٹھا کہیں بھی نہیں وہ عرش کا رب ہے ہمارا رب ہے عرش پر بیٹھا نہیں عرش پر استوا کیا ہے اس نے الرحمن رحمان ول استوا اب یہ لفظ استوا عرش ثابت اللہ کا عرش و سیا کرسی حسما جہاں کرسی کا ذکر کیا ہے اس سے مراد عرش نہیں کرسی سے مراد اللہ کے اختیارات اللہ کے اختیارات زمین و آسمان پر وسیع ہیں آپ کہتے ہیں نا فلاں کرسی پر بیٹھ گیا فلاں نے فلاں کو کرسی سے اتار دیا تو اس سے مراد واقعی کوئی ایسی کرسی نہیں ہوتی جس پر میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو جب تک پرویز صاحب وہاں سے اٹھا کے نیچے نہ رکھیں تب تک اختیارات اس نے لے لیے تو جہاز میں بیٹھا بیٹھا کرسی پر بیٹھ گیا کہ نہیں بیٹھا جہاز کی کرسی اس کی کرسی بن گئی تو کرسی سے مراد اختیارات ہے کرسی سماوات ایسا نہیں کہ اللہ تعالی ایک ڈائریکٹریٹ جاری کرے ایک ڈگری جاری کرے اور پتہ چلے کہ یہ صوبہ پنجاب پر نہیں چلتی جی صرف مرکز میں چل سکتی آپ اس کو واپس لیں اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ایک آدمی کی ترقی کے احکامات دے اور درمیان میں کوئی حائل ہو جائے کے نہیں یہ آپ کا پورٹ فولیو نہیں ساری مکالی دستما وات کنیاں چابیاں لہو مقالید دستماوات والا ارد زمین و آسمان کی چابیاں اس کے پاس پورٹ فولیو سارے اس کے پاس چاہے تو نقصان دے دے چاہے تو لیل کر لیں کرسی کا ذکر جب آئے گا اختیارات کے طور پر آئے گا عرش اللہ کی تخلیق اور چونکہ بادشاہ منصوب ہیں تختوں کی طرف اللہ نے بھی اپنا ایک تخت بنایا ہے اس لیے وہ مالک الملک اللہ مالک الملک وہ المالک حقیقی بادشاہ وہ ہے جین باقی سارے تجاری ہیں قابلی اصلی بادشاہ وہ لہذا عرش کی طرف اس نے اپنے آپ کو منصوب کیا اللہ کا عرش ہے وہ رب عرش عظیم ہے رب العرش کریم ہے لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیٹھا کیسے جب آدمی کسی چیز پر بیٹھتا ہے تو اس چیز سے چھوٹا ہوتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, ممبر چوڑا ہے مجھ سے تو میں اس پر ہوں میں چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے اس لیے بیٹھ سکا ہوں تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹا ہے ارش بڑا ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بیٹھا نا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری طرح بیٹھا ہوا لفظ بیٹھا نہ حدیث میں استعمال ہوا نہ قرآن میں استعمال ہوا لفظ استعمال ہوا استوا قرار پکڑا ہے کنسنٹریٹ ہوا ہے تم جب تم سواری پر جم جاؤ کسی بھی سواری پر بیٹھے ہو سامان ومان رکھا ٹوپی اتار کے رکھی اینک رکھی سارا کچھ کرنے کے بعد جب تم کنسنٹریٹ ہو گئے پتا کو لو سبحان اللہ جی سکھرا یہاں پر مایا سمسواسما پھر اللہ تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا پھر اس نے کنسنٹریٹ کیا اپنے آپ کو آسمان کی طرف یہ بھی بنانا ہے زمین کو فنچنگ ٹچس دے دی اس تو آرس پہ اللہ تعالی نے تجلی فرمائی ہوئی خود نہیں بیٹھا تجلی فرمائی ہے آرش کو عزت بخشی اور وہ تجلی بندہ مومن کے دل میں بھی ہو جاتی ما فرمائنا زمین و آسمان میں میں نہیں مٹتا ہوں. اس لیے ان میں رہتا نہیں وہ مقام میں رہتا ہے مقام میں نہیں آتا مقام میں وہ شا... چیز آتی ہے جس کا حدود ہوتا ہے اتنے فٹ لمبی اتنے میٹر لمبی اتنی چوڑی کو مومن مومن کا دل میں میں آ جاتا ہوں یہ ہے تجلی فرماتا ہے بندہ مومن کے دل استوا اس میں ہمارے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں ایک سربراہ میں ملک تقریر کرتا ہے تو ٹی وی پہ کنسنٹریٹ ہوتا ہے آ کے وہ تجلی فرماتا ہے تو جس کے گھر میں چودہ انچ کا ٹی وی ہوتا ہے اس کے گھر میں وہ سربراہ میں مملکت چودہ انچ کا ہوتا ہے جس کے گھر میں چتیس انچ کا ہوتا ہے وہاں وہ چھتیس انچ کا ہوتا ہے جس کے گھر میں تین سو انچ کی اسکرین لگی ہوئی ہے وہ تین سو انچ پر آ جاتا تو یہ کیا ہو اسکرین کے بڑے ہونے سے وہ سب بڑے ہوتے چلے گا اللہ تعالی عرش کی اسکرین پر تجلی فرمائی اور یہ پوری کائنات اللہ کے عرش کے نیچے یوں لگی ہوئی ہے جیسے حضور فرماتے ہیں کہ تمہاری انگوٹھی میں نگینا لگا ہوا ہو اتنا بڑا عرص ہے تو اس نے تجلی فرمائی اس کے لیے اس نے لفظ استعمال کے استواب کنسنٹریٹ پر بیٹھا نہیں تمستم آپ پھر آسمان کی طرح متوجہ وہی دخانن اور وہ دھویں کی شکل میں نہ بولا آپ دھویں فا کال اللہ نے اس کو کہا ورد اب دیکھیے آپ دونوں کو جمع کر دیا اللہ نے اور آسمان کا ذکر پہلے کیا لہا آسمانوں کو کہا ورد اور زمین کو کہا آ جاؤ دونوں تو ان اوکر میں پسند ہو یا نا پسند ہو بن جاؤ کالا دونوں نے کہا کہ ہم فرما بردار ہو کر آ رہے ہیں یعنی انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور مزاحمت کر بھی نہیں سکتے اللہ نے کہا ہر صورت میں بن جاؤ فوراً بن گئے اڑتالیس گھنٹے کے اندر پوری کائنات لائن میں لگا سب کچھ بن گئے یہ دو دنوں کی بات اسی لیے فرمایا تم کیسے انکار کرتے ہو کیا تم اللہ کے حکم سے باہر نکلنا چاہتے ہو آفا غیر دین اللہ ابگون والا, والا کوئی پسند کرے یا نا پسند کرے وہ اللہ تعالی کے بنائے ہوئے قوانین مادی قوانین کا پابند ہے تم مجبور ہو کوئی بڑا سائنس دان اٹھ کے کہہ دے نہیں میں آکسیجن سے سانس نہیں لیتا یہ مولویوں کا کام ہے بیکورڈ لوگ ہیں پڑھے لکھے نہیں اس لیے آکسیجن سے سانس, سانس لیتے ہیں میں سائنس دان ہوں میں بغیر آکسیجن کے جیوں گا یا یہ سونا تو جی لوں کا کام ہے پڑھے لکھے لوگ کب سوتے ہیں؟ میں سوتا نہیں ہوں. اس کا بات بھی سوئے گا نکل کے دیکھے اس قانون اب بھی تک انہیں یہ ہی نہیں پتا چلا نیند ہے کیا کیوں آتی ہے؟ کیسے آ جاتی ہے؟ سمجھ نہیں لگی انسان کے بدن پر ناپسندیدہ انوانٹیڈ بالوں کے لئے بڑی بڑی دعائیں اور بڑے بڑے ریزر ڈبل اور ٹریپل ایجاد کر رہے ہیں مگر یہ نہیں کرتے کہ یہ بال اگے ہی نہ یعنی جو کاٹتے ہیں، اگر ان کے بس میں ہو تو وہ مرد کو عورت ہی نہ بنا دیں کہ پیدا ہی نہ ہوں ساری زندگی کو لے چہرے پہ بال نہ ہوں مونچھے نہ ہوں اور مولویوں کا فتوا بھی نہ لگے تم اس کے قوانین کے پابند آکسیجن اس کے قانون کی پابند تیرے پھیپڑے تیرا دل تیرے گردے تیرا جگر یہ سب اللہ کے تیرے اندر کا ایک ایک سینٹی میٹر ایک ایک ملی میٹر اس کے حکم کا پابند ہے صرف تیری زبان مانتی نہیں ہے یہ مان جا تو تو مسلمان ہو تیرے اندر سب کچھ مسلمان چاند مسلمان اس لیے کہ جو اللہ نے اس کا روٹ پرمٹ جاری کیا اس پر چلتا ہے سورج مسلمان اس لیے کہ اللہ نے اس کا جو روٹ رکھا ہے اس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ, وہ کر رہا ہے وہ مسلمان ہے تیرے پھیفڑے جو کام اللہ نے لگایا وہ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے جگر گردے جو کام کر رہے ہیں اللہ نے لگایا ان کی ذمہ داری وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ مسلمان ہیں کافر تو نے بنایا ہوا ان سے تو نافرمانی کا کام لے رہا ہے گرفت تیری ہونی والا ماوات والا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا مسلمان ہے کائنات کا دین کیا ہے یہ صرف ورڈ آرڈر نہیں یہ نیا ولڈ آرڈر نہیں کائنات کے ایک ایک پارٹیکل کے اوپر اللہ کا دین حاوی بیچتے ہیں کہیں برف مل جائے کہیں کوئی پانی مل جائے پتا چلے زندگی ہے نہیں اور جہاں ہے اسے برباد کرنے کا سامان کر رہے ہو دیکھتے سے دیکھتے سے دس سال کے بچے کو تم نے گولی مار دی مریخ پہ ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ کوئی بلی چوہا کتا کوئی ہے کہ کوئی نہیں یہاں انسانوں کی بربادی کے لیے بڑی بڑی فیکٹریاں تم نے بنائی ڈوگلا پن جہاں ہے وہاں اس کو مارنے کا چکر ہے اور اتنا خرچہ کر کے مریخ میں ڈھونڈنے جا رہے ہیں کہیں کوئی کالونی ملے ہمیں رہنے کے لیے پاؤں اٹکانے کے لیے تو اس دنیا کو برباد کریں ہم تب بھی جا کے ہم ہماری جان چھوٹے گی بنیاد پرستوں سے اور ملیٹینٹ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی چاند وغیرہ پہ وہ کالونی اپنی بنا لیں اپنی ایک اتنی تعداد کو وہاں لے جا سکیں جو آگے چلا سکے نسل کو تو وہاں جہاں سے نکل کر جیسے آپ کیا کرتے پف پاف مار کے کمرہ بند کر کے خود باہر نکل جاتے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہیں ہی مریف پہ کوئی جگہ مل جائے ہمیں تو پھر ہم پیپ پاف مار کے یہ سارے مسلمان افغانستان والے ان سب کو صاف کریں جہاں بھی نہیں چھوڑ یہ بربادی کا سامان ڈھونڈ رہے اور انہیں مل نہیں رہی ہے جگہ اور جب ملے گی تو قیامت آ جائے گی فقبا ہن سب آسام کہا جی ہم آ رہے ہیں ہاتھ جوڑ کے آتے ہیں اللہ نے فرمایا سات آسمان بن جاؤ فقواہ سب آسام فیصلہ کیا کہ ان کو سات آسمان بنا دی جی دنوں کل ان امرا اور ہر آسمان میں اس کے اسباب دو دن میں پیدا کر دی اللہ تعالی جو بھی وہاں کی ضرورتیں تھیں وہ دو دن میں وہاں پہ رکھ دی وزین سماج دنیا بھی جو دنیا کے نزدیک آسمان تھا اس کو ہم نے چراغوں سے ڈیکوریٹ کر دیا زینا ڈیکوریٹ کیا ہم نے چراغوں ہمیں یہاں نظر نہیں آتا ریفلیکشن ہوتی ہے سمندر کی ہوموڈیٹی ہوتی ہے ہوا کے اندر. تو آسمان ہمیں یہاں بھورے رنگ کا نظر آتا کبھی آپ اپنے علاقے میں, ہوں. سامن میں بارش ہوئی ہوئی ہو. آپ نے چار پائی چھت کے اوپر بچھائی ہوئی ہو. پھر آسمان کو دیکھا تو چپا خالی نظر نہیں آتا کیا روشنی ہو کیا رنگ ہوتا ہو. نظر نہیں ہٹتی سما دنیا بھی مسا دی واحف اور شیاتین سے روکنے کے لیے اس کی حفاظت سے ان کی وہ میزائلوں کا کام بھی کرتے ہیں بوقت ضرورت جب بھی وہ رینج میں آتا ہے تو وہاں سے میزائل لانچ ہو جاتا ہے ذالک کا تقدیر العزیز العلیم یہ زبردست علم والے کا اندازہ ہے اور اس کا یہ بنایا ہوا سسٹم یعنی ایک ایک سینٹی کا اس میں خیال ہوتا ہے نا کام کرنے کے بعد وہ اشغال والے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں اس کو دوبارہ اکھاڑو یہاں آپ نے سریا نہیں ڈالا اس کو دوبارہ توڑو فلاں فلاں اللہ تعالی کا ایسا کوئی نہیں کہاں نہیں ہوا اس طرح سے اس طرح سے اللہ کا بنایا ہوا اور وہ غلطی کوئی نہیں کرتا اور بھولتا بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز رکھنی اور بعد میں جو ہے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی جگہ کوئی پوائنٹ دینا نہیں دیا تو بعد میں ڈرل کر کے پھر وہ دے رہے نہیں پتا چلا مستری صاحب بجلی جو ہے وہ الیکٹریشن صاحب وہاں لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کرنا تھا انہیں چھ دنوں میں سب کچھ پیدا کر دیا ہر چیز کی ضرورت اسے پتا تھا کتنے انسانوں نے پیدا ہوا ان کا سامان زمین میں رکھا ہوا ہے اور جو پیدا ہوتا ہے اس کا حصہ ہے جا کے ڈھونڈے گا اس کا حصہ ہم نہیں ڈھونڈ سکتے اسی کو ملے ہم نے اس کو مار دیا کہ اس کا حصہ جو ہے اس کے بھائیوں میں تقسیم ہو جائے ہم جو منصوبہ بندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی خود کی سیلاب آ جاتے ہیں جنگیں چھڑ جاتی ہیں وبائیں پھیل جاتی ہیں وہ فیملی پلاننگ وہ جو اپنی پاپولیشن کی ہے وہ کرتا رہتا ہے کہ اس کا کام ہے بندوں کے ریز اس نے ارنج کرنا تم تم سے اس نے کوئی مدد نہیں مانگی کہ پلیز میرا ہاتھ نا تم بھی کچھ کرو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دو ہونے چاہیے تین ہو گئے تو وہ روٹی تقسیم ہو جائے گی وہ تیسرے کی اپنی فائل ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں رزق زیادہ لکھا ہوا ہو اور وہی وہ تیرے مسائل کا حل ہو یہ جو پہلے تمہیں دو ملے ہوں یہ کنگلے ہوں گے تمہیں کیا پتا کہ ان کی فائل میں کیا لکھا ہو ان کے اکاؤنٹ میں کیا بغیر عرمن بغیر نالج کے وہ جو سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی اس کو تم نے دبا کر دیا اللہ تعالی فرمایا خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا بے وکوفی بغیر علم بغیر کسی علم کے اس آنے والے کے ساتھ کیا آ رہا وہ ہر رمو مہاراجا اللہ اور انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا اس چیز سے جو اللہ انہیں دے رہا وہ ہمارے یہاں ایک مثال ہے کہ لالا القدر میں آدمی اگر کوئی چیز پکڑ کے کھڑا رہے اور وہ وقت آ جائے جب ہر سجدہ کرتی ہے تو وہ پھینک کے کہے کہ سونا ہو جائے تو وہ سونا ہو جاتا کسی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ کھڑے رہے ساری رات تھک گئے بچائے تو غصے سے پھینک کے اینٹ کو کہتے ہیں پتھر نہ سے سکہ سے اور اسی وقت وہ وقت آ گیا اور وہ سکہ بن گئی اور اب وہ پچھتا رہے ہیں تمہیں کیا معلوم سونا وہ ہے یا یہ ہیں جنہیں تو سمجھ رہا کہ یہ سونا ہے لگی ظلم کیا ہوا ہے ظلم یہ ہوا ہے کہ رزق کے ڈر سے کہ میں اسے فلاں بناؤں گا میں سے فلاں بناؤں گا تین ہوں گے تو ان کو میں نہیں بنا سکتا میں نہیں کھلا سکتا میں کتوں کھلانا ہے ڈیم میں کس طرح کھلاؤں گا اللہ نے فرمایا نشن نرز ہم کھلائیں گے بھائی وہ اور فن خان تم کو بھی ہم کھلاتے ہیں وہ اپنا رب بھی بنا ہوا سیلف سپانسر اپنا رباب خود اور ان بچوں کا بھی رب بنا ہوا ان کو بھی ہم کھلائیں گے اور تم کو بھی ہم گے علی اللہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے کہ جی اتنے ہو گئے تو اللہ ان کو دے گا نہیں مجھے دینا پڑے گا میں افورڈ نہیں کر سکتا لہذا ویری سوری مٹا دو ٹھکانے لگا دو اب تم اسے کلاشنکوف کی گولی سے مارو یا کسی دوسری گولی سے مارو یا کوئی بندوبست کر دو اس کا کیا تم نے کر لیا کہ دنیا میں آنے نہیں دینا کوئی اس کی ویلڈ وجہ موجود ہے ماں کی زندگی خطرے میں ہے میڈیکل ایڈوائس ہے کہ جی کا خطرہ بہت سارے کیسز آتے آپریشن سے ہوتے ایک دو دو تین زیادہ سے زیادہ میکسیمم تین آپریشن کے بعد گجائش کوئی نہیں ہوتی جو بڑے آپریشن سے بچے ہوتے ایک ویلڈ ریزن ماں بیمار ویلڈ ریزن لیکن یہ کہ میں ڈاکٹر کیسے اس کو بناؤں گا میں انجینئر کیسے اس کو بناؤں گا کالجز کی پڑھائی اتنی مہنگی ہوگی ہے فیس کہاں سے دوں گا یہ نیت رکھی ہوئی ہے مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو نحن و نرجو کو نہ ہم ہم دیں گے کسی بندے کو شیخ قید معاف ہو فنہ مصول تو وہ کہے گا پچاس بھی ہوں تو تھوڑے شیخ نے ہمیں بھری ہے معافی خوف اس کا مطلب ہے اب ساری اس کی ذمہ داری اور جب اللہ کہتا معافی خوف انا مسئول نحنو نارزوں کو ہم کھلائیں ہم گے تو اس کا مطلب ہے ایمان کوئی نہیں ہے نا کافری کس کو کہتے اگر یہ اعراض کریں پھر بھی منہ موڑتے ہیں اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود مثل اندر تکم مسلسا سمود تو کہ میں تمہیں سمود کا وہ جو بجلی اور کڑک والا طوفان تھا اس سے ڈراتا ہوں یعنی وہ ابھی موجود ہے ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا وہ تھنڈر بولٹ ابھی بھی اللہ کی میگزین میں موجود ہے۔ عاد و سمود کو مار سکتا ہے تمہارے اوپر بھی گرا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ابھی بھی ایکٹیو ہے۔ اس کے دست قدرت میں فانذرتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود۔ اذ جاءت فم الرسول من بين ايديهم ومن خلفهم اللہ تعبدوا الله جب ان کے پاس ان کے حصے کے رسول آئے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو آپ بڑی پیاری مثال دی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو روکنا ہو کسی چیز تو کبھی تو آدمی پیچھے سے ہاتھ ڈال کے پیچھے سے روکتا ہے ہے مت جاؤ اور کبھی پلٹ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پیچھے دھکیلتا ہے کہ مت جاؤ مت کرو ممبئی نے ایک دیں رسولوں نے کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی سامنے کھڑے ہو کے بھی سمجھایا پیچھے سے آواز دے کے بھی روکا باز آ کہ مت کرو کالو لو شاہ اور ابو لگے اگر اللہ کو ہمیں سمجھانے کی کوئی ضرورت پڑتی تو کسی فرشتے کو بھیج اپنے سٹاف کا کوئی بندہ بھیجتا عدالت کا کوئی آدمی آتا سمن کی تعمیل کروانی ہو تو عدالت کا بندہ آتا پر اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے کم ہو گئے تھے ہمارا ہی بھتیجا اٹھا کے ہمارے پاس بھیج دیا اگر رب کو چاہیے ہوتا فرشتہ نازل کرتا ہم بات مان لیتے ہمارے قبیلے کے آدمی کو اس نے سلیکٹ کیا اور جس کو سلیکٹ کیا اس کے پاس دولت بھی کوئی نہیں ایک آدمی کہ چلو جی بڑا امیر آدمی ہے چودھری ہے چلو جی لاہ لا ناج القرآن کرظیم <تصفح> یہ جو عظیم دو بستیاں ہیں طائف کی اور مکے کی اللہ کو ان دونوں میں کوئی عظیم شخصیت نہیں ملی قرآن نازل کرنے کے لیے ایک یتیم ملا ہے یہ اعتراض فَإِنَّا بِمَا اور بِهِ كَافِرُونَ بھی رو تو تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے جب یہاں کہا گیا بِمَا اور سل اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعہ وہ ایمان لیا تھا کہ واقعی رسول کے ساتھ کوئی چیز بھیجی گئی یہ ایک طنز کا انداز ہوتا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں تم بھیجے گئے جیسے پھر نے طنزیہ انداز میں کہا اپنے دربار والوں ان رسائی ل مطلب یہاں نہیں لیا تھا یار یہ رسول صاحب جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ تو مجھے کھسکے ہوئے لگتے انسول کم انہوں نے کہا دیکھو یار بڑے خوش نصیب وہ کیسا رسول چون چون کے تمہارے پاس بھیجا ہے ان رسول کم تمہارا رسول تنزیہ انداز اللہ جی ارسل جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لا پاگل ہے تو اس میں تنز ہے یہاں بھی انہوں نے کہا فنا بےما اور سل تم اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے واقع مان لیا کہ کوئی چیز رسولوں کے ساتھ بھیجی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کا دعویٰ کچھ بھیجے گئے ہیں جو کچھ بھیجے ہم کو نہیں مانتے ہم کام آد ان بغیر حق جہاں تک عاد کا تعلق ہے تو زمین میں نہ حق بغیر کسی استحقاق کے بڑے بن بیٹھے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی حق کے مطابق بڑا بن بیٹھے تو وہ جائز ہو جائے گی تکبر کوئی بھی کرے وہ ناحک ہوتا ہے کیونکہ جس نے بھی تکبر کیا اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے پر کیا اپنے پر نہیں کیا اللہ متکبر ہے متکبر ہونا اس کی شان ہے بندے کا عیب ہے متکبر ہونا بندتی ہونا بندے کا ایب ہے اللہ کی شان ہے وہ بدیع ہے بندہ بدیع ہو تو ہو نہیں سکتا بہت بڑا جھوٹ کرسی بنا گا تو لکڑی کہیں سے لے کے بنائے گا وہ بدی نہیں لکڑی پہلے موجود ہے مٹیریل پہلے موجود ہے کپڑا سیے گا تو کپڑا موجود ہوگا تو سلوار کمیز بنائے گا گاڑی بنائے گا تو لوہا ہوگا تو گاڑی بنائے گا اللہ بدی ہے اس نے مادے کو بھی تخلیق کیا اور اس سے آگے بننے والی جو بھی شیپس ہیں ان کا خالق اور ان کا مصور اور ان کا انجینئر بھی وہی ہے. تو متکبر اللہ کی شان ہے اللہ کا وس اور بندے کا ایب ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتی مجھ میں یہ عیب ہے کہ عاشق بھی ہوں سودائی بھی یہ عیب ہے اور ان میں یہ وش ہے کہ قاتل بھی ہیں ہر تو عیب اور وش اپوزٹ تکبر اللہ کا وصف بندے کا عیب اللہ کے سوا جو بھی تکبر کرے گا نہ حق کرے گا حق پر نہیں ہوگا تکبر دنیا میں بحثیت قوم ہو بحثیت فرد ہو حسن پر تکبر کرے گا تو بھی وہ اس کا اپنا نہیں وہ گندگی سے نکالا ہوا ایک کیڑا کسی نے دیا ہے افرآ تم ماں تم نون تم تخلو کو نہ ہو علم پر تکبر کرتا ہے تو بھی نہ کل تک یہ اپنے اوپر پیشاب کر دیتا تھا پوٹی کر کے اس میں ہاتھ مارتا تھا اسے پتا نہیں تھا کس چیز کو کیا کہتے کیسے مانگنا ہے تو کیا ہوا ما لم عالم اس نے سکھا دیا آج یہ پروفیسر ہے تو کہتا یہ قانون اللہ نے ہم سے پوچھ کے کیوں نہیں بنایا تو علم پر تکبر دولت آیا تھا خالی آیا تھا ملی ہے تو دنیا سے ملی ہے اللہ نے دیا تو تکبر کس چیز دولت کا بھی تکبر نا ہ ہر چیز بندے کے پاس اللہ کی دی ہوئی ہے اور جو آدمی مستعار چیز پر تکبر کرے اس سے بدتر کوئی نہیں اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ غریب آدمی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب آدمی سے تکبر اللہ کو بے حد ناپسند ہے یعنی تکبر تو کوئی بھی کرے اللہ کو ناپسند ہے اللہ نے فرمایا الکبرو ہدائی آپ کو پتا ہے یہ دو پگ ہوتی ہے یہ عزت ہوتی ہے بندے کی اور جب کسی کے سامنے نیچے ہوتا ہے تو اپنی پگ اتار کے اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے میری عزت رکھو کسی کے میں نے اپنی عزت تیرے قدموں میں رکھ دی اللہ نے فرمایا الکبرو میری پگ ہے جو اس پر ہاتھ ڈالتا میں گھر بیٹھے دلیل کر دیتا محمد علی کلے نے جس دن کہا تھا میں گریٹ ہوں اسی دن سمجھنے والوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب اس کا زوال شروع ہوگا اب وہی محمد علی نشان عبرت بنا بیٹھا منہ سے چیزیں گر جاتی ہیں بچوں کی طرح صفائی کرتی رہتی ہے وہ میڈ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ عزمت کہاں گئی القبریا اور پگ ہے جو اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے میں جلیل کر کے رکھ دیا اور یہ بڑی بری بات سمجھی جاتی ہے کسی کی سر سے ٹوپی آپ اتار لیں کسی کے سر سے آپ پگ اتار لیں گے آپ نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور یہ مثال اس لیے سمجھائی گئی جو تکبر کرتا ہے وہ اس پر ہاتھ ڈال اب غریب آدمی سے تکبر اللہ کو بہت زیادہ ناپسند کیوں ہے اس لیے کہ امیر بائی دوے تکبر کرے بھی تو دیر از ریزن کہا جا سکتا ہے کہ یار سنبھال نہیں سکا بڑی دولت ہے کھانا خراب تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں اور اس پر تکبر غریب سے تکبر اور بوڑھے سے زنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند حالانکہ زنا صاحب سے اللہ کو ناپسند ہے کبھی گناہ ہے لیکن کسی کے پاس کوئی قابل اسٹال تو کہہ سکتا میں پیٹرول تھا آگ لگ گئی ہے جوانی تھی دیوانی ہے تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں تو پانی کو آگ لگا بیٹھا کھانا خراب بڑے سے بنا غریب سے تکبر اللہ کو سخت نہ اور ہمارا اکثر و بیشتر حال یہی ایک ہفتہ پہلے ایک صاحب تھے بےچارے یہاں سے آؤٹ ہو کے جا رہے سات مہینے کے بعد وہ کہتے تھے مجھے یہ رتے رتے پنڈی کے تھے یار یہ رتے رتے بکسے جو لے کے اترتے تھے نا تم لوگ ایئرپورٹ پہ مجھے انہوں نے برباد کیا یہاں یہ بڑی گرینڈ ماسک جو بن رہی ہے اس کمپنی میں آئے تھے اور دبئی جاتے انہیں پتا چلا کہ یہاں منار میں سمندر بھی کیمپ سے نہیں نکلے سات مہینے واپس آؤٹ ہو کے جا رہے تھے تو اب کہہ رہے تھے کہ وہاں جا کے بہت, بہت بڑی ایک ریڑھی لگاؤں گا انہیں پتا چل گیا دبئی کس کو کہتے تو ہم سارے وہی تنخواہ تھوڑی سی اچھی لگ جاتی ہے گھر والوں کا پردہ غائب ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ بنگلوں سے وہ اکبر اللہ وادی نے کہا تھا کہ کالجوں سے امام ابو حنیفہ غائب اور بنگلوں سے قرآن و وظیفہ غائب اب وہ قرآنوں کا وظیفہ یہ بھی ہٹا دو یہ بھی ہٹا دو, یہ بھی دو، یہ بھی یہ پلان، یہاں یہاں فلاں تصویر لگا دو یہ فلاں تصویر لگا دو اب یہ تارو کل ہو اللہ واہد ہو یہ سارا کو۔ اب یہ نبے ہزار کے اکاموڈیشن ہے اس کے لیے نہیں یہ مسجد میں دے آؤ مولوی صاحب کتنے لوگ لے کے آتے ہیں مولوی صاحب اس کا کیا کریں یہاں رکھ جائیں ہو سکتا ہے کل آپ کا نام لسٹ میں آ تو پھر آپ کو ضرورت پڑ جائے بغیر نہ حق انہوں نے تکبر کی. و کالو من اشد من قوة اور کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کرن طاقتور کبھی روس بھی یہی کہتا تھا ہم سے زیادہ کون طاقتور اللہ تعالی نے کن سے مروایا ہے زبردست سے آدمی ہار جائے تو شرم کی بات کوئی نہیں ہوتی میاں صاحب کو بے نظیر ہرا تو یہ گھر کی بات نہیں ان کے مقابلے کی لیڈر ہے تو نائی موچی اٹھ کے ہرا دینا تو پھر وہ منہ چھپاتے تھے جن کو جہانگیری خسرے نے ارا دیا تھا اسلم جہانگیری وہ جن سے زیادہ ووٹیں لے گا تھا اگلے الیکشن میں نہیں آئے پھر اللہ کی سنت رہی ہے طاقتور کو طاقتور سے نہیں مرواتا طاقتور کو کمزور سے مرواتا نمرود کو مچھر اور وہ بھی لنگڑا ڈس ایبل تنخواہ پر اس نے بندہ رکھا ہوا تھا جو جوتیاں مارتا تھا جب اندر اریٹیشن ہوتی تھی نا تو اس کا علاج یہ تھا وہ جوتے پڑتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مچھر جتنی دیر میں وہ سوچتا رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے اتنی دیر میں اسے آرام آتا پر وہ سمجھتا کہ جوتوں سے آرام آ جائے صبح شام پیسے پر جوتے مارنے والا رکھا ہوا یہ اس کا انجام تھا ہاتھیوں والوں کے مقابلے میں ہاتھی لے کر نہیں آیا اللہ اب آبی لیں روس کو چائن اس امریکہ سے نہیں مروایا اللہ تعالی غریبوں سے مروایا اور ان کی بھی موت آئے گی تو اگر کوئی سمجھتا ہے کوئی زبردست ان کو مارے گا نہیں ان کو بھی ہمارے جیسے غریب ہی مارے گے اور اسی لیے غریبوں سے ڈرتے ہیں کیوں ڈرتا ہے پتا ہے کہ میری موت بھی ان غریبوں کے ہاتھوں آنی اللہ کی سنت رہی کالو من اشد من کھو کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتوار کون ہے فرمایا انہوں نے دیکھا نہیں ہے ان اللہ اللہ, اللہ جی خالہ اشد من جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتوار ہے یعنی اتنی ان کی مت کام نہیں کرتی بندہ بندوں کو چیلنج کرے تو کوئی بات نہیں اچھا لگتا لیکن جس دن خدا کو چیلنج کر بیٹھے اسی زوم میں دن پھر بربادی کے دن پھر یہ بڑی زبردست قوم تھی کھجور کے تنوں کی طرح ان کے بدن تھے بھائی طاقتور کو پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے رکھ جفا کش پھر اللہ تعالیٰ نے بادے سر سر بھیجی اور فرمایا یہ لوگ اس طرح پڑے ہوئے جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے پڑے ہوئے جب یہ باغ کی صفائی کرتے تھے نا جو کھجورے پھل دینا چھوڑ جاتی تھی پرانی ہو جاتی تھی پھر وہ ان کو کاٹ کے سوکھنے کے لیے رکھ دیتے تھے اور بعد میں اس کو شہتیر کے طور پر اپنے مکانوں میں استعمال کرتے تھے تو وہ منظر یاد کروایا اللہ تعالیٰ جیسے تم نے دس بیس پندرہ ایسے تنے رکھے ہوتے ہیں تو خاص آدمی کے اندر ایک امیج ہوتا ہے فرمایا ان تنوں کی طرح وہ پڑے ہوئے کٹے ہوئے تنوں کی پڑا ہوا کوئی پڑا جو کہتے تھے من اشدو منا کو آیات نا شہدون اور اسی زوم میں وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے ہمیں سزا کون دے سکتے ہمیں کون ہلا سکتا ہے آیات کا انکار اس بنیاد آخر وہ کہتے ہیں نا من جو ہے وہ بھینس زور دیتی ہے تو کلے پر زور دیتی ہے جب کلّا نہ ہو تو زور کیسے دے گی جو بھی زور دیتا اس کے پیچھے کوئی مینڈیٹ ہوتا ہے ہمیں کون پارلیمنٹ ہماری صدر ہمارا چیف آف سٹاف ہمارا پنجاب میں حکومت ہماری ہمیں کون شد من مانا اب منقل بھیج دی اللہ تعالی آسمانوں میں فیصلہ ہو گیا پارسل علیہم سر سرن ہم نے ان پر سائیکلون بھیجا سر سر وہ جو چکر کاٹتی ہے اور ویکیوم کی طرح سے کھینچ کے نکالتی ہے اللہ نے گھروں سے بھی کھینچا سخرا عالیم سب سب آلیال سمانتیام سب آلیال و سمانتیام آٹھ دن سات راتیں مسلسل چلتی رہی لے گئی اوپر چلے گئی اوپر سے رونے کی اور چیخنے کی اور جانوروں کے ڈکرانے کی آوازیں آتی اور اس پاکٹ میں آتے تھے اور نیچے گرتے تھے اوپر لے جاتی تھی پاکٹ میں سیدھے نیچے ایئر پاکٹ کے اندر فرمایا فتر القما سر آپ کا نم آزادیا اللہ کی یہ سنت ہے کہ جس قوم کو کوئی قوم مارتی ہے وہ پھر اٹھ جاتی ہے جاپان کو امریکہ نے مارا تھا آج وہ دنیا کی سپر پاور بنے بیٹھے معاشی طور پر لیکن اللہ کی ماری ہوئی قوم پھر نہیں جو مائر ڈینٹسٹ ہوتا ہے نا وہ جب دانت نکالتا ہے تو جڑ سمیت نکالتا ہے لیکن جو اناڑی ہوتا ہے وہ دانت نکال دیتا ہے داڑ نکال دیتا ہے جڑے اندر ہی چھوڑ دیتا ہے پھر جاؤ بڑا آپریشن کروا پھر دوسرے سے جا کے نکلواؤ پھر اس اللہ تعالیٰ مائر ڈاکٹر جاڑ نہیں چھوڑ کاٹ دی گئی جڑ اب اگنے کا کوئی امکان نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مثال دے رہا جو کھیتی باڑی کرتے انہیں پتا ہے کہ درختوں کو ہر سال لوگ ان کی چدرائی کرتے ہیں موچھا لگاتے ہیں کیوں کہ اگلے سامن میں اور سر سب ٹینیا نکلیں گے اس میں اللہ نے فرمایا اللہ موچہ نہیں لگاتا کہ اگلے سال پھر پھل پھول کے نکلیں اللہ جڑ سے نکالتا اور پھلنے پھولنے کے کوئی امکانات نہیں رہتے فرسلنا علیہم ریحاں سرسرن فی ایام نحسات لنزیقہ مذاب الخضی فی الحیات الدنیا تاکہ ہم انہیں دنیا میں رسوائی کا مزا چکھا دی. آیا من نحسات منحوس دنوں میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تو سات دن رہی سات دن سات آٹھ دن تو اس کا مطلب ہے پھر سارے ہی دن منحوس ہو گئے مطلب ہے کہ چونکہ ان دنوں میں ان پر عذاب آیا لہذا اس قوم کے لیے یہ دن بڑے مارے تھے یعنی جس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جمعے والے دن اس میں اس کی فیملی بھی صاف ہو جائے خود بھی بیچارہ مارا جائے تو اس کے لیے تو جمعہ ہو گیا نا وہ چیز جب بھی یاد کرے گا تو کیا کہے گا جمعے والے دن سفایا ہو گیا تھا پوری فیملی تو اللہ تعالی یاد دلا رہا ہے کہ اس قوم کے لیے یہ سات کے ساتوں دن منہوس ثابت ہوئے اور کوئی رحمت نہیں چکھی انہوں نے اس پورے ہفتے میں تاکہ دنیا میں عذاب چکھے رسوائی کا ولازاب اور ابھی دوسری قسط باقی ہے اصل عذاب وہ ہے. آخرت والا جو ابقا ہے ہمیشہ رہنے والا ہے یہاں تو تکلیف ہوئی تھوڑی دیر اس کے بعد مر گئے وہاں موت نہیں رحمت بھی دائمی ہے عذاب بھی دائمی ہے. تو وہ اقزا ہے وہم لا لائن اور کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا وہاں پر مدد نہیں کیے جائیں گے ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے کسی سے کہ فلان ان کی مدد کرے گا اور فلاں اللہ تعالیٰ جب کسی پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے اپنے اس کے خلاف ہو جاتے جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہ الٹا اس کے اوپر ملبہ گر جاتا ہے پورٹ کہیں سے نہیں ملتی رب جس پر ہاتھ ڈالتا ہے فرمایا اس کو بند کر دیں یار میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے پتا چل گیا آپ کے پاس موبائل اللہ تعالی جب کسی قوم پر ہاتھ ڈالتا ہے کہ سنت پھر ہر چیز اس کے خلاف ہو جائے جہاں سے مدد لینے جاتا ہے دشمنی مل امام شافی رحمہ اللہ یہ ایک بہترین غزل ہے لکھیے فرماتے ہیں اس کا ایک شیر ہے کہ ارض اللہ واسعتن اللہ کی زمین بڑی وسیع اللہ نے کہا نا اندی وا سے آتن اور اللہ نے ہی فرمایا کہ زمین اپنی وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی رحبت علیہم الارض الار علیہم الارض بما دو زمین اپنی وسط کے باوجود تنگ ہو یہ جو کال کوٹلی میں چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو مار کے تنگ سی قبر میں چلے جاتے ہیں آپ کو ہے ہمیشہ آدمی تنگ جگہ سے کھلی جگہ کی طرف جاتا ہے چھوٹا فلٹ چھوڑ کے بڑے فلیٹ کی طرف جاتا ہے اس بندے کے لیے دنیا اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ قبر اس کو کھلی نظر آئی وہ موت کی کوٹری سے کھلی نظر آئی فرماتے اردال الفضاء جب قضا نازل ہوتی ہے تو فضا بھی تنگ ہو جاتی یعنی زمین تو زمین ہے نا فضا بھی اس بندے کے لیے تنگ ہو جاتی نازل ضاق دلفضا اللہ تعالی نے فرمایا وہ جو حضرت کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ گزو تبو میں پیچھے رہ گئے یہاں تک حتی اذا ضاقت علیہم الارض یہاں تک کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی وہ واقعت علم ان کی جانے اپنے اوپر تنگ ہو سانس لینا مشکل ہو گیا وہ غن اللہ مل جمین اللہ اللہ علیہ اور انہیں پتا لگ گیا کہ آج اللہ سے اللہ کے سوا پناہ دینے والا اور کوئی نہیں اللہ سے اللہ پناہ یعنی آج حضور بھی سہارا نہیں دیں گے اپنے رشتداروں داروں نے بائکاٹ کر دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بی کو جدا کر دیا تھا جس کو وہ اپنا لنگوٹیا ان کا کزن تھا ایک چچا داد بھائی جو ان کا لنگوٹیا بھی تھا اس کو سلام کرتے جواب نہیں دیتا پتا چل گیا کہ اب کوئی نہیں وزنو اللہ مل جا ملا اللہ علی اللہ علی آج اللہ سے کوئی پنا دینے والا نہیں سوائے اللہ کے یہ کیا چیز دیکھیے ماں سختی کرتی ہے بچہ باپ کے پاس چلا جاتا آپ حوصلہ دیتا ہے سہارا دیتا ہے کہ گھر میں کمپرومائز کروا دیتا ہے ابو ڈانٹتے ماں کے پاس چلا جاتا وہاں سے ڈگری شو ہو جاتی ایسا ایچ ظلم نے زلم کیا ڈی ایس پی کے پاس ڈی ایس پی نے کیا ایس ایس پی کے پاس کہیں نہ کہیں آدمی جاتا ہے لیکن اللہ جب کسی کو پکڑتا ہے تو کوئی جائے پنا نہیں ہے سوائے کس کے اللہ کے اب وہی مارنے والا ہے اور اسی کے پاس پناہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے نا اللہ کی شانے شان جلالی ہے شان جمالی ہے وہ کہار ہے جببار بار ہے یہ اس کی شان جلالی ہے اور وہ غفور ہے وہ رحیم ہے یہ شان جمالی ہے اس کی شانے جلالی سے شانے جمالی کی پناہ اس کے کہر سے اس کے رحم کی طرف چلے جاؤ وہاں درخواست دے دو اس لیے کہ اللہ کی صفات دائمی ہیں ازلی ہیں ابدی ہیں ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گی زائل نہیں ہوتی اللہ سے اس کی کوئی صفت بھی زائل نہیں ہوتی ہم سے ہماری صفات زائل ہو جاتی ہمارے اوپر ہے لیکن ہمارا کچا رنگ ہے اتر جاتا ہے یعنی جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو ہمارا رحم غائب ہو جاتا ہے پھر اسکرین پر صرف غصہ ہی ہوتا ہے اس غصے کی حالت میں اگر بچے پر آپ غصہ ہوئے ہیں اور اسے پیٹ رہے ہیں تو اس حالت میں اگر اماں آئے گی تو آپ پیار نہیں کریں گے ایک جوتا وہ بکھا کے جائے کوئی بھی صورت لہٰا کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف پروسیوں کو بھیجا تم جا کے روکو ان کو وہ ماریں غصے گسے میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم غصے میں ہوتے ہیں اس وقت ریم کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب غصے میں بھی ہوتا ہے تو اس ریم اپنی جگہ موجود ہوتا ہے وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہوتی ہے کبھی بھی بند نہیں ہوتی ہو گیا ریم کی کھڑکی میں درخواست پکڑا مسن یا دربا انتار ہمراہ یہ ہے اللہ سے اللہ کی پناہ اس کی شان جلالی سے اس کے جمالی کی پناہ جبر سے رحم کی پناہ کی اس کی مغفرت کی پناہ اور وہ دائمی موجود رہتی اس لیے جب کارون کو اللہ نے کہا حضرت علیہ اسلام سے کہ زمین تیرے کنٹرول میں میں نے دے ہے تو جو بھی سزا تجویز کرے گا یہ کارون کو دے دے تو انہوں نے زمین سے کہا کہ نگل جیسے نگلنا شروع کر دیا قارون نے یا موسا, یا موسا یا موسا یا موسا کرنا شروع کر دیا آپ نے نہیں اپنا آڈر واپس لیا زمین نگل گئی زمین نگل گئی تو اللہ نے فرمایا اے موسا ماں اللہ کا تتنا پتھر یا جام یا موسا کرتا رہا ت نے اپنا آڈر واپس نہیں لیا مجھے اپنے جلال کی اور جمال کی قسم ہے اگر ایک دفعہ یا اللہ کہہ دیتا میں کینسل کر دیتا تیر آڈر یہ کھڑکی کھلی رہتی اس حال میں پھر آؤ نے دعوے خدائی کیا ہوا کہتا ہے انا کو ملالا تمہارا رب آلہ میں ہوں. غرق ہونے جا رہا ہے ڈوب رہا ہے جبرائیل کو فکر لگی ہوئی ہے اس حالت میں بھی منہ سے اللہ نکل گیا تو فیصلہ کینسل ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حضور کو ایکشن ری پلے کر کے دکھلا دیا گیا فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جبراہیل کیچڑ کی مٹھی بھر کے فرون کے منہ میں دیرے منہ سے اللہ نہ نکل جائے کہیں اس کھڑکی میں اپلیکیشن دائر نہ ہو اس نے توبہ کی ہے تو کیا کہا ہے قال من تو فلم ادرا کا من تو ان لا اہ بہی بنو اسرائیل اللہ کا نام نہیں آیا میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ اس کے سوا کوئی لا نہیں جس پر ایمان لائے بنو اسرائیل اللہ نہیں نکلا اللہ نکلتا یہ ہے اس میں یہ اللہ اللہ متفق آلائے حدیث اور حدیث قدسی سی کہ جب تک اس زمین پر ایک اللہ اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی اور وہ ایک مر جائے گا میں کہتا ہوں آپ اندازہ کریں گے ایک آدمی اللہ اللہ کرنے والا اور دنیا کی آبادی ہو سکتا ہے اس وقت دس ارب ہو اس سے ایک بندے کی خاطر پر وہ دگار دس ارب کو خلاف ہے